مختلف موضوعات کے ساتھ مدنی مذاکروں کے مختلف مدنی گلدستوں کے ساتھ آپ کے پاس آنا ہوتا ہے اور ہم اسلام کی بنیادی باتوں کے موضوع سے چل رہے ہیں اور بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے احکام پر قرآن میں موجود چیزوں کے بارے میں بہت چیزیں ایسی بول دیتا ہے جس کی بولنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی اور اس کے بہت ہی بھیانک نتائج حاصل ہوتے ہیں الحمد للہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا بہت ہی قیمتی خزانہ قیمتی سرمایہ بلکہ انمول دولت یہ ایمان ہے ایمان کی فکر کا ذہن پیدا کیجئے جذبہ پیدا کیجئے اور اپنے آپ کو ایمان کی حفاظت کا اپنا ذہن بنائیے تو قرآن میں موجود چیزوں کا انکار کرنے کے تعلق سے فی الوقت آپ کو ایک مدنی گلدستہ سنا رہے ہیں بہت اہمیت سے سنیں ہماری عقلیں کیا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کے بارے میں کوئی حکم لگا سکیں ہماری عقل کی کمی ہوتی ہے اور ہم بہت غلط راستے پر چلے جاتے ہیں اس راستے کا انجام بھی بہت بھیانک ہوتا ہے آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے لوگ تو جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں زیادہ ہی کچھ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں صاحب جننا کوئی چیز نہیں ہے نوزائے سالک قرآن عظیم میں سورہ جن موجود ہے سورہ جن قرآن شریف میں موجود ہے اور جنات کا وجود ماننا یہ ضروریات دین میں سے اس لیے کہ جنات کا ذکر قرآن میں جنات ایک باقاعدہ مخلوق ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جنات کا وجود ہے جو جنات کے وجود ہی کا انکار کرے کہ جن کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ تو کفر ہے رہے قرآن کا انکار مثلا قرآن عظیم میں آیا اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے ہے نا تو جن قرآن شریف میں آ گیا نا اور سورہ جن آپ دیکھ رہے ہیں قرآن شریف کی صورتوں کی فہرست ایک پوری سورت ہے سورج جن جن کو پتا ان کو پتا ہوگا تو جن کا بھی انکار ہو نہیں سکتا قرآن میں اس کا ذکر ہے مطلب جن کو ماننا پڑے گا جن ہے وجود ہے اس کا اسی طرح صاحب لوگ بولتے ہیں جادو کو نہیں مانتے تو یہ بھی ذرا قرآن کے خلاف ہے قرآن میں جادو کا ذکر ہے جیسے کہ موسا علیہ السلام اور جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا تھا تو وہ مطلب قرآن عظیم میں موجود ہے اس طرح جادو کا بھی وجود ہے آسمان کا انکار یہ بھی نہیں کر سکتے کہ صاحب آسمان میں جیسے سائنٹسٹ جو ہے سائنسدان لوگ وہ کہتے صاحب آسمان تھوڑے تو بس نظر کی حد ہے نہیں آسمان کا وجود ماننا پڑے گا کہ آسمان کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ آسمان بھی ہے آسمان کا وجود ہے نا تو ماننا پڑے گا جیسے کہ للہ ہے واپس سب وَمَا فِي مافی جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے لیے تو ایک نہیں ساتھ ساتھ آسمان ہے اور زمین بھی ایک نہیں ساتھ ساتھ زمین ہے تو یہ سب ماننا اپنی جگہ پر شیطان کو بھی ماننا ضروری ہے اگر کوئی شیطان کا انکار کرے کہ صاحب میں شیتان کو مانتا ہی نہیں کہ شیتان کا وجود ہے تو بھی کافی ہو جائے گا قرآن میں ذکر ہے شیطان کا اور ہر شخص من الشیطان ہے نا تو شیطان کا وجود بھی ماننا ہی پڑے گا کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے تو قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے تو جس خشک و تر کا ذکر قرآن میں اس کے وجود کا انکار ہم منت کسی نے قصہ بتایا گا کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے اس میں کچھ میمن بھی تھے تو ایک زیر میمن نے کہا کہ میں میمن کا وجود تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کر کے وہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی تھی فلاب المئی منا تو اس بار وہ ہنسی کا فوارا اگل پڑا کہ لگا یہ بھی کفر ہے. قرآن کی آیت کا استحصہ ہوا قرآن کی آیت کا مذاق اڑا نا معذلہ کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب سفا نمبر پانچ سو دو کسی شخص نے مذاق میں اس طرح کلیما پڑا لا محمد بھائی مالٹیلا اس کے بارے میں کیا ہو جواب کلیما شریف کا مذاق اڑانا کفر ہے شخص مذکور نے اگر کلیما طیبہ کا مذاق اڑانے ہی کی غرض سے مذکورہ جملہ بولا ہے تو بے شک کا و مرتد ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور سابے کا تمام نیک اعمال بھی غارت ہوئے. نیچے پھر سوال سبحان اللہ کے بجائے مذاقاً سبحان حلوہ کہنا کیسا اگر سبحان اللہ کا مذاق اڑانا مقصود ہے تو سری کفر ہے وہ کا رام اللہ السلام فرماتے ہیں ذکر الہی سے تمستر کرنا یعنی مذاق اڑانا کفر ہے یہاں یہ کہ جو جملہ کا اس کا مذاق اڑانا ہی مقصود ہو پھر تو اسلام سے خارج ہو جائے گا ورنہ پھر لزوم تو پھر بھی باقی رہے گا کہ کلمہ کفر تو ہے التظام کفر اور لزوم کفر التظام کفر یعنی سری کفر التظام کفر اس کو بولتے ہیں کہ جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے تو وہ التظام کفر ہوتا ہے اور یہ بکنے والا یا اس طرح کا فعل کرنے والا اس طرح کے فعل یا کول کی تائید کرنے والا تصدیق کرنے والا وہ مرتد ہو جاتا ہے اسلام خارج نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کسی ضرورت دینی کا انکار تو نہیں ہے مگر وہ انکار کی طرف لے جانے والا ہو کسی ضرورت دینی کے انکار کی طرف لے جانے والا ہو تو وہ لزو میں کفر کہلاتا ہے تو یہ اس سے بھی توبہ واجب ہوتی ہے نئے سے نکاح واجب ہوتا ہے البتہ یہ کہیے اسلام سے خارج نہیں ہوتا لزو میں کفر بکنے والا واللہ و تعالیٰ عالم و رسول وزب صلی اللہ صلی صل اللہ تعالیٰ کفل مدیش پہلے تو لو پہلے پہلے تولو پہلے تو لو اسی طرح بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں بندہ بہت کچھ ناخوشگوار باتیں کر رہا ہوتا ہے اور ایسا اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ پردے کا انکار بھی ہے پردے کے انکار کے تعلق سے دیکھیں اللہ تعالی کے احکام یہ کس کے احکام ہیں اللہ تعالی نے جو چیز حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرنا اور بندہ اس پر نکتاچی چینی کر رہا ہے تو پردے کا انکار جو ہے وہ کرنے کے بارے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں سوال بعد میں پردہ عورتیں کہتی فقط دل کا پردہ ہونا چاہیے اس کی کیا حقیقت ہے جواب یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا بار ہے اور اس بتر ازبول میں ان قرآنی آیات مبارکہ کے انکار کا پہلو ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے مثلا پارہ صورت سورت الاحزاب آیت نمبر تینتیس میں فرمایا گیا ترجمہ کنزولی بات اور اپنے گھروں میں ٹھی رہو اور بے پردادہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی اسی صورت کی آیت نمبر ان سٹھ میں ہے ترجمہ کنزلی بات اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے سورت و نور کی آیت نمبر اکتیس میں ترجمہ کنزلی بات اور اپنا بناؤ نہ دکھائے تو یہ تو قرآن آیات کے ترجمے سنے آپ نے جو جسم کے پردے کا محت انکار کرے اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے اس کا ایمان جاتا رہا شادی شدہ تھی تو نکاح بھی ٹوٹ گیا کسی کی مرید تھی تو باعت بھی ختم ہوئی اگر فرض حج کر لیا تھا تو وہ بھی گیا نیز گزشتہ زندگی کے تمام نیک امان برباد ہو گئے اپنے اس کف سے توبہ کر کے کلوہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو اور شوہر اول ہی سے نئے سرے سے نکاح کرے ہاں اگر شوہر اول نکاح کرنا نہ چاہے تو کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور مرید ہونا چاہے تو کسی بھی جامع شرائط پیر سے بحقت ہو جائے البتہ اگر کوئی پردے کی فرضیت کا قائل ہے مگر پردے کی کسی خاص نوعیت یعنی مخصوص طرز کا انکار کرتا ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے نہیں تو پھر حکم کفر نہیں کفر سے توبہ ڈیز تجدید ایمان و تجدید نکاح کا طریقہ مکتب المدینہ کی طرف سے شائع کرنا سولہ سفرات کے مختصر رسالے اٹھائیس کرے کفر سے دیکھ لیجئے اللہ اجزا وجل ہمارا ایمان سلامت رکھے حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر دل کا نمائندہ ہے یعنی جو ظاہر ہے وہ حقیقت میں دل کا نمائندہ ہے دل اچھا ہوگا تو اس کا اثر خارج میں بھی ظاہر ہوگا لہٰذا پردہ وہی کرے گی جس کا دل اچھا اور اللہ اجزا وجل کی اطاعت کی طرف مائل ہوگا پھر آ میرے آقا اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرما یہ خیال کہ بات یعنی دل صاف ہونا چاہیے ظاہر کیسا ہی ہو محض معطل ہے حدیث میں فرمایا کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر آپ یعنی خود ہی ٹھیک ہو جاتا علی اللہ تعالی علی, علی, علی محمد آج کل عورتیں آئی بناتی ہیں ان کے شور یہ کہتے ہیں کہ ہم آفرت میں ہم دیکھ لیں گے اور میرا حکم ہے کہ آپ آئی بوک بنائیں میری رہنمائی فرماتے ہیں آپ اس جملے میں کئی احتمال ہے یعنی کہ اس کے امکان آتے ہیں کہ اس کی یہ نیت ہو سکتی ہے وہ نیت ہو سکتی ہے مثلا ایک یہ شوہر کی نیت ہو سکتی ہے احتمال ہے اس کا کہ یہ شوہر اس کو جائز سمجھتا ہے آئی برو بنانے کو اور کہتا ہے کہ میرا حکم ہے تم مانو میں آخر میں دیکھ لوں گا یعنی مجھ سے پوچھا گیا تو کہہ دوں گا کہ یہ آئی برو بنانا جائز تھا دوسرا امکان دوسرا احتمال یہ ہے. شوہر گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ناجائز تو ہے لیکن جب شوہر اس کام کا کہے تو جائز ہوتا ہے جیسا کہ جائز لوگ سمجھتے ہیں ان دو احتمالات کی وجہ سے کفر نہیں اچھا اب تیسرا ایک احتمال ہے اور وہ ہے کہ حکم شروع جو ہے اس کا استخفاف مراد ہو یعنی اس کو گھٹیا جاننا ہلکا سمجھنا مراد ہو تو اس صورت میں کہ یہ اس کے عذاب کو ہلکا جانتا ہے تو اس صورت میں یہ سری کفر ہے کھلا کفر ہے اور اس سے وہ ایمان سے نکل جائے گا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کے پچھلے سارے امال برباد ہو جائیں گے حج بھی کیا تھا تو اب وہ حج بھی نہ رہا اپنے اس کفر سے توبہ کرے کلمہ ما پڑے نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو اور اگر اسی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے اس سے نکاح کر لے کسی کا مرید تھا تو وہ اب مرید بھی اس کا نہ رہا کسی بھی جام میں شرائط پیر سے چاہے تو مرید ہو جائے ہاں نمازیں روزے ہوئی تھی گی یہ معاف نہیں ہوتی گنا ختم نہیں ہوتا گنا باقی رہتے یہ معاف نہیں ہوں گی یہ تو ایمان لانے کے بعد جب دوبارہ ایمان لے تو اب وہ قضا تو اس کو کرنی ہے زکاتے جو چڑھی ہو دینی دینی ہے ہاں حج اب دوبارہ جب فرض ہوگا یہ صاحب استطاعت ہو جائے گا شرائط پائے جائیں گے تو حج نئے سرے سے اس کو فرض حج کرنا ہوگا کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ مکتب المدینہ کی کتاب ہے تو یہ کتاب ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے ولہ تقال علم صلی اللہ تلیہ اس بدری گلدسے میں کفیہ کریمات کے بارے میں سوال جواب کے علاوہ اٹھائیس کریمات کفر رسالے کا بھی تذکرہ ہے اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں الحمد للہ اسل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ امت کو راست راہوں پر گامزن کرنے کی نیت سے وقتاً فوقتاً مختلف اسلامی کتب رسائی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اسی احسن کاوش کو تقویت دینے کے لیے مکتبۃ المدینہ نے شیخ تحقت امیر اعلی سنت دعت براکات عالیہ کی خوشہ تحریر سے مزین رسالہ بن 28 اٹھائیس کفر کا اجرا کر دیا ہے جس میں آشکا نے رسول کے لیے موجود ہے تنگ دستی کے باعث بکے جانے والے کفریات کی مثالیں تجدید نکاح کا طریقہ عذاب جہنم کی جھلکیاں ایمان کی حفاظت کا ورد اور دیگر اہم ترین موضوعات سالہ 28 کلمات کفر اپنے مکبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے حدیت طلب کیجیے اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفتن دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں آن لائن خریداری اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ڈبلو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مذاق مسخری میں بھی کفریت بولے جاتے ہیں اللہ تعالی کے احکام کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آئیے اس پر ایک مداری گلدستہ دیکھتے ہیں حضرت میرا نام عرفان ملک ہے اور میرا تعلق شوبیس سے ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے جنت اور دوزق کا مذاق اڑانا اس کے بارے میں آپ اس کا جواب اگر مجھے دیں کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب خفا نمبر چار سو سے سوان اچھا جہن میں جائیں گے کہ فلمی اداکار بھی تو وہیں ہوں گے یہ کہنا کیسا ہے جواب کفر ہے اس کال بتر از بال بال من پیشاب اس پیشاب سے بتر بول یعنی قول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذاب الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یوں ہی مزاق میں کہا تھا جب بھی کفر ہے بدرشریعہ بدر طریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علیہ رحمت اللہ قبی فرماتے ہیں جو کا تمخر اور ٹھٹھا یعنی مزاق مشکری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے یعنی اسلام سے خارج ہے اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا پھر بھی یہ کافر ہو جائے گا بچے پچھن بھائیوں اس دور میں ایمام کی حفاظت کا ذہن کافی کم ہو گیا ہے زبان کی لگام بہت ہی ڈھیلی ہے اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس جو منہ میں آتا ہے بکے جا رہا ہے فلموں ڈراموں ناولوں ڈائجسٹوں اسکولوں کی لائبریری کی کتابوں اور اخباروں میں بھی بسا اوقات طرح طرح کے کفریات ہوتے ہیں اسی طرح مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹیں بھی بعض اوقات کفیا فقرات سے بھرپور ہوتی ہیں سوال مزاحیہ چٹکلوں کی ایک کیسٹ میں کسی کامیڈین یعنی مسخرے نے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے بکا ہے اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا بکنے والے کا یہ کول کیسا ہے جواب کامیڈین کا یہ کول کفر ہے اور بھی نہ جانے کیا کیا کفریات بکے جاتے ہوں گے یہ تو کوئی اس فیلڈ میں ہو اور ہم کو ان کے اس طرح کے کول جمع کر کے دے کہ یہ کامیڈین کفریات بولتے ہیں تو اس کی بھی ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اپنا دارالفتہ اہل لیتے اور آئندہ وہ بھی انشاءاللہ بتانے میں کام آئے گا کیونکہ جیسے کامیڈین بول گیا اس نے کفر کیا اب اس کو سن کر جو ٹھا ٹھا کر کے وہ کہ لگاتے ہنستے تو جو اس سے اتفاق کرے گا خوشی کا اظہار کرے گا سمجھنے کے باوجود تو اس پر بھی تو یہی حکم ہوگا نا اس پر بھی کفر کا حکم آئے گا نقو جنت اور دو زخ یہ اللہ تعالی نے بنائے جنت اللہ کی رحمت کا مظہر دوزخ اللہ کے قہر و غذب کا مظہر ہے اس کا مذاق اڑائے اور یہ کس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور بروں کو دوزخ میں ڈالے گا اب یہ کیسے بے باقی اور بے بےحودگی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے نا سگریٹ جلانے تو ہمارے پاس آؤ گے یعنی اقرار کرانے ہم تو جہنم میں ہوں گے ماد اللہ اور جہنم میں جیسے سگریٹ بھی جلا دے گا ان کو یا نغوز باللہ من ذالک جنت میں سگریٹ پی جائے گی اب اگر ایسا جائز لٹ ہے کیا مت اس کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ یہ باتیں اسلام سے ہٹ کر ہیں بے باک کی یہ بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائیے کفیہ قدمت کے بارے میں سوال جواب ہے کتاب اس کو اگر آپ ایک بار پڑھ لیں نا جتنے بھی ہمارے حاضرین ناظرین چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہی چاہیے شوبیز کے شعبے میں چلا گیا اس کا مطلب کافر ہو گیا یہ نہیں ہے ارے مسلمان تو ہے اس نے سب کو مطلب اس کو سیکھنا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے بے شک حلال روزی کمانی چاہیے شوبیز کے شعبے کا میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شعبہ کوئی اچھا ہے اچھا تو نہیں ہے تو خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بڑا شعبہ اس کی روزی بھی عام طور پہ حلال نہیں ہوتی تو اللہ کرے کہ ہم سب اچھے مسلمان ہو جائیں کیونکہ دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے نا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے تو یوں ہر ایک کو اپنی آخرت کو پیشے نظر رکھنا چاہیے اور یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ یار یہ مولانا میں جائیں گے نا یار یہ ڈراتے وہ ہیں تو کیا آپ کو مطلب اس وقت ڈرنا چاہتے ہیں کہ جب ملاکل موتشیف لے آئے اس وقت ڈرنا چاہتے ہیں ابھی سے ڈر جائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا اور کریم میں ولیمن خوفا مقام ربی جنتان کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں کیا مد اللہ اس وقت ڈرنا چاہتے ہیں کہ جب قبر میں آگ سلگ رہی اور دیواریں بھیج رہی پسلیاں چٹاخ پٹا کر کے ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس رہی ہوں نعوذ باللہ نہیں ہم مسلمان ہیں ہم اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں جیسے ابھی آپ نے یہ سنا یہ مدانی گلدستے کے اندر کہ اس طرح کی باتوں میں ان سے بچنا بھی چاہیے ساتھ اپنے ایک چیز سمجھی ہوگی مدانی مذاکرے کا انداز کے ایک شرعی حکم بتانے کے بعد اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے ذہن بنایا جاتا ہے شرعی احکام کو سمجھنے دل میں اتارنے اور عمل کا جذبہ پانے کا بہترین ذریعہ ایک مدانی مذاکرہ بھی ہے اور اس کے کیا نتائی جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں الحمد مدنی چینل رمضان مبارک میں دیکھ کر ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اور اب وہ نو مسلم فضان مدینہ اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں کیا آپ ان کی زیارت کرنا چاہیں گے اور نو مسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مدنی چینل پر امیر سنت کی باتیں بہت پسند آگئیں جس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور ادان مدینہ میں آکر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے چلیے میں بھی ان کی زیارت کر لیتا ہوں صاحب ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی پھر اس کے بعد میں نے اپنے ذہن اور اپنے دماغ کے اندر سوچ کے میں نے بولا کہ ان شاء اللہ کے بعد اسلام قبول کروں گا مولانا الیاس قادری صاحب صنعت کی میں نے جتنی بھی تقریر سنی جتنی بھی کچھ دیکھا جتنا بھی تس, جتنا بھی میں نے بولا واقعی میں میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں خوشخبری ہمارے نو مسلم اسلامی بھائی جن کا نام عبداللہ ہے آدھا. یہ چاہتے ہیں کہ میں عبداللہ اللہ تاری بن جاؤں مرید ہوتا ہوں میں, میں. خاندانے خان شان میں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو آپ نے جو ہے وہ یہ مدانی مذاکرے کی مدانی بہار بھی دیکھی ہے اور یہاں ایک بات اور بھی آپ کو مدنی گلدستہ موقع کے مناظر سے دکھا دیتے ہیں توبہ کے ارادے سے گنا کرنا کیسا دیکھیے جی یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ابھی گناہ کر لو یار توبہ کر لیں گے اس کو مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی نے کفر لکھا ہے توبا کے ارادے پر گناہ کرنا کہ گناہ کو ایسا کھیل سمجھ رکھا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کو مذاق بنا رکھا ہے پہلے گناہ کر لے اللہ کی نافرمانی کر لے میں توبہ کر لوں گا اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ تڑاک کر کے کسی کو آپ رکھ دو اٹھا کے یہ ذہن بنا کے ابھی تو پھرا دو کو پھر سوری کر لیں گے تو کر کے آپ نے رکھا سوری کیا یہ چلے گا آپ کا ضمیر مانتا کہ چلے گا کہ آپ نے جان بوجھ کے ایک تو ہے نا کہ کندھا لگ گیا اور سولی کا ایک ہے کہ بالکل سوچ سمجھ کر کے اس کو ابھی ٹھوک دیں پھر معافی مانگ لیں گے آپ کا ضمیر بھی بولے گا کہ یار یہ ہے تو اندھی اندھی چل تو اللہ تعالیٰ کی نا فرماندے اللہ تعالیٰ کو کوئی باللہ چاہتا نہیں مار سکتا میں نے آپ کو مثال دی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی ارادن جان بوجھ کر آدمی کرے اور یہ سوچ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ کو سوری کہہ لیں گے آج کل سوری بولتے ہر بات میں یعنی کہ معافی مانگ لیں گے توبہ کر لیں گے تو یہ تھوڑی چلے گا اس کو کفر لکھا ہے مفتی احمد یارخان علیہ رحمت اللہ نے یہ تفسیر یوسف کی آیت نمبر نو کے تحت لکھا گی. توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے اللہ ثم سلوا یہ جو سوالات ہم سن رہے ہیں اس طرح کہ کلمات کا زبانوں سے ادا ہونا اس سے کیا مراد لی جائے گی کہ ایک علم کی کمی ہے یا کیا ہے یہ علم کی کمی بری صحبت علماء سے دور رہنا سنتوں برے اجتماع سے دوری آشکا نے کی صحبتوں سے دوری بس وہ صرف اور صرف اپنی دنیا کی دھن رکھنا اور یہ ذہن بنا رہنا میرے کو سدھرنا تھوڑی جیسے کہ بعض آتے بعض کیا کئی آتے ہیں برسوں کے میں دیکھتا ہوں استعمال میں آتے ہیں کافلوں میں سبر کرتے داڑھی نہیں رکھتے سب سنتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے منڈانا وغیرہ وغیرہ لیکن نہیں رکھتے یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ذہن بنا چکے میں بس یار میں نہیں رکھ سکتا یا میں نہیں رکھوں گا میری یہ مجبوری ہے میری وہ مجبوری ہے مولانا ہو پتا میری کیا کیا مجبوری ہے تو جواب وہ تیار کرو ذہن وہ بناؤ جو اللہ تبارک و تعالی کو قیامت میں آپ جواب دے سکو ایسا جواب سکو؟ یقین ایسا جواب آپ تیار نہیں کر سکتے یار یہ شیطان کا ایسا اور کاری اور بہت بڑا اور برا وار ہے کہ وہ ذہن بنا لیتا ہے یار میں بس یار میں تو ماڈرن ہی رہوں گا ٹھیک ہے اپنے سن لیتے ہیں بیاں ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے کافلے میں بھی سفر کر لیتے ہیں بولتے تو مگر ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ سنو سب کی کرو اپنی ان کے سنتے رو کرنا رہا وہ وہی ہے یہ جو اپنوں نے کرنا ہے باقی یہ اپنے سے نہیں ہوگا یہ بالکل یعنی کے ذہن میں تھسا لیتے اور یہ شیطان تھسا دیتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا اور تجھے لیے بغیر نہیں جاؤں گا تھی میرے ساتھ رہنا ہے احسانوں کے ہاتھ چھڑا کے چلا جائے اور شاید غیر محسوس طریقہ پر اس نے شیطان کے ہاتھ نہ ملا لیا کہ بھائی بھائی آپ تو راضی رہے مطمئن ہو جائے بے فکر ہے ان مولانا کی باتوں میں آ کر میں مولانا نہیں بن جاؤں گا ان جیسا نہیں بنوں گا ارے بھائی تو ان جیسا بننے کا آپ کو کہتا کون ہے میں کہا کہتا ہوں کہ میرے جیسا بن جاؤ میں تو کہتا ہوں کہ جس مستفی کا آپ نے کلیما پڑھا ہے نا وہ جیسا کہتے ہیں ویسے بنو اپنے جیسا بنو اس کے جیسا بنو اس کے جیسا بنو, کے جیسا بنو. یہ تو نہیں کہتا ہے جس کا کلیما ہم نے پڑھا انہوں نے جیسا کا ویسا بننا چاہتے ہیں سلام جن کا کلے پڑا اداڑی والے یقیناً ہیں اماما ان کے سرے انور پر جگمگا رہا ہے زلفے ان کی الحمدللہ اس محبوب کی ہیں تو ہم بھی ایسا کرنا چاہتے اور ایسا کرانا چاہتے تو پھر آپ کیوں ہاتھ چھڑاتے کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے بس یہ یہ باتیں نہیں ماننی یہ یہ یہ باتیں ماننی آپ کیٹیگریز کیوں بنا کر بیٹھے ہیں کام وہ کیجئے جو آپ کی آخرت کو بہتر بنا ورنہ آپ جیسا بھی ذہن رکھیں گے مرنا تو پڑے گا آپ جیسے ذہن کے روزانہ مری رہنے اسی میں کل آپ کا بھی شمار ہوگا آج آپ کو لوگ مسٹر بولتے ہیں کل مرحوم بولیں گے تو مرحوم بولے اس سے پہلے مسٹر کے بدلے آپ پوچھیے کے رسول امالی طور پر بن جاؤ نہ انشاء آخرت کی بہتری ہوگی دنیا بھی نہیں بگڑے گی جس دنیا کو آپ سمجھتے ہو بگڑ جائے گی ہماری کوئی دنیا بگڑی ہوئی گی جس کو آپ بگڑنا کہتے ہو دنیا وہ ایک آپ کا الگ کانسیپٹ ہے ورنہ الحمدللہ ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں بال بچے سب کچھ ہے سکون بھی ہے بلکہ مالدار لوگوں کو تو سکون کی نیند بھی نہیں آتی بہت سے ایسے ہوں گے جو نیند کی گولیاں کھاتے ہوں گے الحمد ہم لوگوں کو تو بغیر نیند کی گولیاں کھا کر مزے کی نیندیں آتی ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے رحمت ہے اس کی برکت ہے دین کی تو اس لیے وہ ایسا ذہن نہ بنے اور اپنے ذہن کو مطلب خالی کریں دین کے لیے آخرت کے لیے دینی مطالعہ کریں اس کے لیے آپ کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب چھاپ کر دیئے دی ہے کے بارے میں سوال و جواب یہ کتاب لیجئے آپ سات سو کے اس پاس اس کے صفحات ہیں بہترین کتاب اردو میں یہ ایک نایاب کتاب الحمدللہ الحمد کہ آج تک اردو زبان میں ایسی کتاب نہ دیکھی نہ سنی انشاء اللہ اس کو پڑھیں گے آپ میرا گل ہر دوسرے صفحے پر توبہ کریں گے یار یہ تو شاید میری زبان سے نکلا تھا اور وہ میری زبان سے تو نہیں نکلا تھا لیکن کوئی بکرا تھا میں ہاں میں ہاں کر رہا تھا سر رہا تھا اس بات میں جاننے کے باوجود ہاں میں سر ہی رہا تھا جگہ جگہ اس میں آپ کی انشاءاللہ رہنمائی ہوگی اور ایسا لگے گا کہ آپ یار نئی زندگی شروع کرتے ہیں اس میں بھی کئی ایسے سوالات ہیں نا بابا جو آپ کو مکتوب کے ذریعے لوگوں نے لکھے جی اور اس میں سے کفریات نکلے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ لکھنے میں بولنے میں جیسے کہ بے باغ سے ہو گئے ہیں اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کلیمہ جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے ہمارا اسلام ہماری شریعت قرآن و حدیث اس معاملے میں ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہ سوالات بھی لیے جو آپ کو مکتوب کے ذریعے آئے اور اس میں کفیہ کلمات اور آپ نے اس کو بھی لائے اسے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی معلومات دینی بے حد ضروری ہے کہ کون کون سے کلمات زبان سے نکالنے سے ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے اس لیے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو چاہیے اگر پڑھ بھی لیے تو ایک بار پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ شاء کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ہم اس کا مطالعہ ایک بار پھر نہیں کرتے رہیں گے یہ کرتے رہنے والی کتابیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے اور ہم سب کو توفیق دے یہ یاد رہ جائے کہ کیا کیا چیزیں ایمان کو و برباد کر سکتی ہیں کہ ہم ان کلیمہ سے بچے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی ہمارے سامنے ایسا کلیمہ کہ دے تو ہم اس کلیمے کے بارے میں ہمیں معلومات تو کہ یہ کلیمہ کس قدر سخت ہے ہم خالی خالی سر الا کر مسکرا کر ہنس کر یا تائید کر کر اپنا ایمان دو پہ لگا دیں اللہ ہمیں عمل کی اور مطالعہ کرنے کی توفیق اطا اس کے اوپر سرے ورق پر پہلے یعنی کہ ٹائٹل پیج پر اوپر سب سے لکھا ہوا ہے فتح شامی جیل نول سفا ایک سو سات کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے حرام الفاظ اور کفری کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے مدنی چینل کے ناظین فیضان مدنی مذاکر سلسلے سے آپ نے اسلام کی بنیادی باتوں کا ایک حصہ آپ نے آج ملازا کیا ان شاء اللہ الرحمان پھر نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے ان شاء اللہ عجس و جل فیسان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشا اللہ عجس و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام